خواتین پسندیدہ پروگرام دکھی دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا الحال العالمین میں نے اس کو کھانے اور خواہشوں سے دن بھر روکے رکھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے سے باز رکھا اور اس نے میری تلاوت کی تو بھی میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کرے گا یہ روایت مست احمد جلد نمبر دو اور صفہ نمبر پانچ سو پر رقم ہے ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جملے ہیں روزے کے کہ میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے رو کے رکھا میں نے اسے دن بھر خواہشوں سے روکے رکھا اگر قرآن کی ان آیات کی جانب ہم چلیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قطبہ علیہ کم سیام کما قطبہ من امن قبل لال لقم تتکون یعنی اور تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سری امتوں پر فرض اور کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ تم تکوا اختیار کرو, کرو. ناظرین بات یہ ہے یہ جو لال لکم کا کنسپٹ ہے اس کے اندر بہت واضح طور پر یہ بات ہے کہ اگر تم روزے کی روح کو صحیح طور سے پہنچ گئے اور اس کی حقیقت سمجھ گئے تو, تو یہ روزہ بشرت تمہیں تقوی کی جانب لے جائے گا اور یہی تقوی دراصل تمہارے روزے کو ممتاز کرے گا مکرم کرے گا قابل قبول کرے گا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا اور اس کے بعد یہی روزہ جب مشرق کے روز اللہ کے حضور تم حاضر ہو گئے تو اللہ سے استدا کرے گا کہ اے الہ العالمین میری شفاف میری درخواست میری ریکویسٹ میری التجا اس بندے کے حق میں قبول کر کیونکہ اس نے دن بھر اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا اور کھانے سے رو کے رکھا اور قرآن ناظرین صرف بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنا مقصد نہیں ہے بلکہ قرآن تو خود کہتا ہے کہ برۃ القرآن تفتیلہ یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو فہم کے ساتھ پڑھو سمجھ کے ساتھ پڑھو تاکہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہ ہو بلکہ قرآن کو پڑھا بھی جائے اس کو سمجھا بھی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے تب یہ قرآن شفاد کرے گا ہم تمام گناہ گاروں کے حق میں ہمیں چاہیے ناظرین کہ رب اللہ تعالی نے ہمیں اتنا ممتاز و مکرم و محترم اور نعمت والا اور برکت والا مہینہ عطا کیا ہے جس میں دو باتیں ہمیں عطا کر دی کہ ایک روزہ اور ایک قرآن ہماری شفاعت کریں گے تو کیوں کر اپنی راتوں کو ہم خرافات میں اور دوستوں کے ساتھ سنگتوں میں بیٹھ کے گزاریں بہت ہی اچھا ہو کہ کلام پاک کی تلاوت میں گزاریں اور دن بھر ناظرین اپنی آنکھوں کو غیر محرم کو دیکھنے سے بچائیں اپنے ہاتھوں کو رشوتوں کو لینے سے بچائیں اپنے قدموں کو نیکیوں کی شاہراہ پر گامریں نہ کہ برائی برائیوں کے راستے پر چل پڑے تاکہ یہ جو روزہ ہماری شفات کروانے والا ہے یہ ہم سے منہ پھیل لے اور جو کچھ بھی ہم نے کیا وہ صرف فخر واقعہ کے جمرے میں آ جائے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ رہے آئیے پروگرام ابتدا کرتے ہیں اس کے فارم کس کی ترکیب کے اعتبار سے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ ہے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں پشاور سے جی عائشہ صاحب یہ جنید بھائی سب سے پہلے تو میں تین مسئلے ہیں لیکن پہلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں بالکل فرمائیے وہ یہ ہے کہ ہم آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہیں حضرت صاحب کا بہت بہت شکریہ آپ جانتے ہیں میرے ابو ایک ساتھ کام نہیں کرتے لیکن ان کی وزیفوں کی بتا فرما کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور میرے تین مسئلے ہیں جملہ میرا بھی سن لیں شکریہ ہمارا ادا نہ کرے شکریہ اس پاک پروردگار کا عطا کرے جس نے ہم جیسے گناگاروں کو صرف ایک ادرا سا وسیلہ بنایا ہے فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میرا پہلا مسئلہ تو یہ ہے دنش بھائی کے میرے ابو کو چھ سال ہو چکے ہیں وہ باہر رہتے ہیں لیکن کو ویزا نہیں ملتا ویزا ملتا ہے تو ہی مہینے کے لیے ملتا ہے لیکن وہ نہیں آ پاتے اس لیے میں چاہتی کہ کوئی ایسا وزیفہ بتا دیں جس سے میرے ابو آئے یہاں پر اللہ کریم اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے امی کے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے ساری रात نہیں پاتی ہے اور है और یہ ہے کہ میری ماسی جن بات میں رکھی ہے ان کی گھر میں بہت بیاتی ہے ان کے بچے اتنے نافرمان بردار ہے کہ وہ کوئی بھی بات کہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ایک بات بھی کہا تو میں پولیس کو بلاؤں گی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے بیٹی ماں کو یہ کہتی ہے کہ ایک بات بھی کہی تو پولیس کو بلاؤں گی جی ہاں ماں باپ دونوں کو وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اللہ پریشانی ہے کی میں آپ کو بتاؤں ہاں بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک سیکورٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جس کے اندر بچے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جن کے لیے وہ پولی ہیں اصل وہ ضامن ہیں وہ ضمانت ہیں ہماری جنت اور دوزخ کی کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے دوزک بھی ہیں فیصلہ تمہارے آریات میں کہ کیا اختیار کرو السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو السّلام علیکم وعلیکم جی مفتی کرنا کہاں سے بات کر رہی ہیں تو میرے بہت زیادہ وہ فوٹوز ہیں تو ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جاتی ہیں وہ چاچو وغیرہ ایک ہی چاچو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم چار بہنیاں ہم بڑی ہیں تو بھائی ہمارے چھوٹے ہیں تو ایک میرا بھائی ہے بہت ذرا میرے سے بڑے تو وہ ہمارے اچھا وغیرہ کرنے لگے ہیں وہ کسی کی سمجھ نہیں ہے نہ کسی کی بات مانگتا ہے نہ کچھ سیکھتا ہے ہر وقت نہ ہمارے گھر میں لڑائی ہی نہیں رہتی ہے تو میں یہ کہ مجھے آپ میں ہے اور آپ کے چاچا آپ لوگوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں تو جو میرے بھائی ہیں نا وہ کافی اللہ کریم بیچا آپ کو ضرور بتاتے ہیں ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ کی کالز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے کے بعد مت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام جی جی میں فرمائیے یہ پانچ سال ہو گیا ہمارے میاں جو ہے پولیس میں تھے ابھی پانچ سال ہو گیا ریٹائر بہت بولتے ہیں کہ کوئی کچھ پانچ سب بے روزگار ہیں اللہ کریم اللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا السلام علیکم حضرت صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت صاحب پہلے تو عائشہ صاحبہ الحمدللہ اللہ رب العالم آپ نے جو ہمیں خوشخبری سنائی اس کا ہم آپ کے مشکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے پیغام پوری دنیا نے سنا کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اونچے ناموں کا سہارا لیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد صاحب کی روزی میں آسانیاں کر دی پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں درخواست کروں گا کہ جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا سہارا لیں ان اللہ تعالیٰ ہر پریشانی ہماری دور ہو جائے گی بہن ویزے کے بارے میں آپ نے کہا ہے اور والدہ ماجدہ کے پاؤں کے درد کے بارے میں کہا ہے اور وہ ڈینمارک میں جو خواتین جو عزیز آپ کی رہتی ہے کا آپ نے کیا ہے یاد رہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے پہلے آپ نے اللہ سے رابطہ کیا آپ کے مسائل حل ہوئے آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا حسبی اللہ و نئے نئے ماؤلہ و نعمل نصیر حسب اللہ و نائمل وکیل نیم الما و نعمن سیر حسب اللہ و نائم الکیل نئے مل و نعمنصیر یہ تینتیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اس کے بعد سو مرتبہ درود و سلام پڑھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھیں بہت جلدی آپ کے والد صاحب کے عیدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ والدہ ماجدہ کی پریشانی سے چھٹکارے کے لیے ان کو کہیں کہ وہ اللہ الہ اللہ ہو القیوم اللہ اللہ اللہ ہوقیوم بیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے ہاتھوں کو درد کے مقام پر ملیں ان کا درد ختم ختم ہو جائے گا دین مارک والے خاندان کو کہیں کہ وہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ایک ہزار ایک مرتبہ اللہ مد اللہ, اللہ, اللہ السمد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے وسیلہ بنائیں اور دعا کریں انشاءاللہ تعالی تعالیٰ ان کے بچوں میں ہدایت آ جائے گی انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے مزید کالس کے تہمینہ بہن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چچا کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ آپ جو ہیں باپ سے محروم ہیں چار پانچ بھائی بہن ہیں اور وہ آپ کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں سور معاون یہ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سورہ معاون کی تلاوت ہر نماز کے بعد سات مرتبہ کریں اس صورت کے اندر اللہ تبار تعالیٰ نے یتیموں کا تذکرہ بھی کیا ہے اس کو سات مرتبہ مرتبہ درود و سلام پڑھیں پیارے آقاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وسلم میں اور پھر اللہ سے دعا کریں سورہ معاون کے وسیلے سے اور درود و سلام کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالی چچا جو ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی <تصح> انشاء اور وہ آپ کو گھر سے نہیں نکالیں گے اور بھائی راہ رات پر آ جائے نشہ چھوڑ دے اس کے لیے روزانہ تحجد کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمٰن پڑھ کر اللہ سے دعا کریں آج کل تحجد پڑھنا ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ شہری میں ارشف اٹھتا ہے اور تحجد کا سب سے بہترین وقت شہر کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحجد پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ تسمیہ شریف بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا بھائی جو ہے وہ نشے سے باز آ جائے گا انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم Hello. یہ بھی کال قالبن ڈراپ ہو کیا فرمائیں بی جی خان سے پیاری بہن آپ نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ پانچ سال سے ان کا ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں اور اب لگتا ایسا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے کہ میرے بچے بھی روزگار پر نہیں ہیں اور میرے شوہر بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کوئی جادو ہو تبھی آدمی بے روزگار ہو جاتا ہے بلکہ انسان اللہ تعالیٰ سے رابطہ کم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نمازوں میں سستی برتتا ہے تو بہت سارے نقصان گلے اس کے آ جاتے ہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پر عمل کریں حقوق العباد کا لحاظ رکھیں کیونکہ جب ان بندہ حقوق العباد عباد کا لحاظ نہیں رکھتا تو بہت ساری مصیبتیں اس کے گلے آ جاتی ہیں اور بڑی بڑی پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے ہر نماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی و اطوب استغفر اللّہ ربی و اطوب استغفر علیہ اللہ ربی و اطوب و علیہ بہن قرآنِ پاک کی آیات اس بات پر شہادت دیتی ہیں کہ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روزیاں عطا کرتا ہے اولاد عطا کرتا ہے اور اس کو فتح عطا کرتا ہے تو آپ ستر مرتبہ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی و اطوب پڑھیں اور اس کے بعد سو مرتبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دروس اور, اور توبہ کے وسیلے سے دعا کریں ان اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں غیر سے روزی آئیں گی اور آپ سے آخری درخواست یہ ہے کہ آپ کو اگر خدا نخواستہ اس بات کا شک ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کری دیا ہے تو اس بات کا اطمینان کر لیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہی ہوگا جیسا انشاءاللہ کہ انشاءاللہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو ان اللہ ہم آپ کی اس پریشانی کو قرآن پاک کی صورتوں سے ختم کریں ان شاء اللہ ایک جی. اور کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام. جناب یہ وعلیکم السلام جنی بھائی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر دیں ہلو ہلو میرا خیال ہے آپ کی کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر فوقفے کے بعد شمدید خواتین وزرات دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر ہے. خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں دنیا کے کس خطے سے کس ملک سے اور کس شہر سے ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی عرض کر رہا ہوں, ہوں. فرمائیے بات یہ ہے کہ میرے بیس سال شادی کو ہو گیا ہے کہ میرے چار بچے ہیں دو بیٹیا ایک بیٹی میں کتنا سال کی موت ہو گئی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ آپ پہ سایا اس لیے آپ کے بچے بھی مار رہتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا میرے بچوں کی وجہ سے میرا خرچہ چپا ہو گیا ہے خدا آپ کو آپ کے بچوں کی ماں ب یہ ہے بہن اب میری بات سنیں ماں ہے اور ماں کی مامتا کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب جگر گوشے کو کوئی تکلیف ہو تو ماں کا پورا وجود ہی جایا کرتا ہے لیکن آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ یہ تکلیف جو ہے جو آئی ہے وہ رہ جائے گی یہ تکلیف آئی ہے آ کے چلی جائے گی بس اللہ سے دعا کرے اور دعا کرنے کے لیے اتنا پیارا مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ یقین مانی ہاتھ اٹھنے سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر سچ کے دل سے دعا کی جائے اللہ بہت کرم کرے گا ان اللہ آپ کچھ کال بتاتے ہیں اپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کیا. السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میرا نام کچھ ہے کہاں سے بات کر رہی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں فرمائیے جی میرا یہ مسئلہ ہے سب سے پہلے کہ میرے ہسبینڈ ہیں تو ویسے تو ہیپیٹائٹس بی کے پیشنٹ ہیں لیکن ان کا ایکٹیو نہیں ہے ضرور لیکن ان کا یہ کہ پہلے وہ گورنمنٹ فیکٹری میں جاب کرتے تھے تو بہت طریقے سے بہت آداب سے بہت طریقے سے بات کرتے تھے اب جب سے وہ موبائل کی شاپ میں بیٹھنے لگے ہیں <laughs> انہوں نے بات کرنے کا طریقہ بالکل بھول گئے ہیں اور وہ بہت بدتمیزی سے اور سب سے زیادہ بری بات جو ہے وہ گالیاں بہت بہت بکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ میری دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں ان سے بہت برا وہ ہے وہ نا نام میں ہم پلٹ کی گالیاں دیتی ہیں oh, oh. اور میری زبان بھی بہت خراب ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہ میرا نماز کو دل نہیں چاہتا اس لیے زیادہ خراب ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ کہ میری بیٹی جو ہے بڑی oh. وہ چار سال کی ہے oh, oh. وہ بیمار ہو گئی ہے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں وہ میدا میدا یا اناج کے قسم کی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتی oh, oh. کسی کے قسم کی کوئی چیز نہیں کھا سکتی oh, oh. تو اس کے لیے میں نے بہت پیسان مدینہ وغیرہ سے بھی oh, oh. بہت علاج کروایا پھر بھی ڈاکٹرز تو کہتے ہیں 12 سال تک کچھ نہیں کھاتے اللہ کریے اللہ کریے اللہ کریے میں سمجھ گیا بالکل آپ کے تمام مسائل بہرحال بڑی بری سی بات ہے آپ کے شوہر کو چاہیے کہ گورنمنٹ جاب میں کام کر کے اگر زبان اچھی ہے تو پرائیویٹ جو ہے ادارے میں کام کرے گی زبان اچھی ہونی چاہیے کیونکہ زبان کا تعلق جو ہے وہ کسی ادارے سے نہیں ہوتا زبان کا تعلق تو انسان کے اپنے معاملات سے ہوتا ہے اور آپ کیا امپریشن اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کہ ان کے سامنے گالیاں رہے ہیں تو پلٹ کے بچے بھی گالیاں وکھ رہے ہیں کیا تربیت کریں گے اور کیا دیں گے اپنے بچوں کو صاحب کیا فرمائیں بہن آپ نے لاہور سے نجم صاحبہ کافی پریشانیوں کا تذکرہ کیا اور آپ رو بھی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بڑے واسطے دے رہی تھی کہ آپ ہمارے دعا کریں بہن آپ اگر کہیں یا نہ کہیں مگر میں قسم کھانے کے لائق ہوں الحمدللہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتا ہوں مجھے آپ سے بہت محبت ہے روئے زمین پہ جتنے میرے متعلقین ہیں ان کے لیے تو دعائیں کرتا ہوں لیکن دنیا میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جس کو اپنی دعاؤں سے محروم رکھنا محروم رکھتا ہوں یعنی کوشش کرتا ہوں ہر ایک کے لیے دعا کروں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں کسی اور کے لیے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کے میرا مسئلہ بھی حل کر دے گا, ماشا گا. ماشا پیاری بہن آپ مایوس نہ ہوں ایک کام تو یہ کریں کہ اپنے چاروں بچوں کے نام لکھ کر اپنے گھر کے حالات لکھ کر مجھے سیلانی ویلفیئر حادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ دیں تو میں ان اللہ تمام بچوں کے لیے آپ کے لیے آپ کے شوہر کے لیے تعویذات گا اللہ چاہے گا تو آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پانچ تسمیہ یا حیو یا قیوموں کے پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ سور فلق اور گیارہ مرتبہ سور ناس پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کر دیا کریں اور الحمد رب العالمین آپ امید رکھیں, گی رکھیں کہ ان وظائف سے جو یہاں اور لوگوں کو بتائے جاتے ہیں ان سے بھی آپ استفادہ کرتی رہیں آپ کے سوا سارے مسائل ہو جائیں گے اس وقت آپ کو صرف ایک وظیفہ یہ میں نے پیش کر دیا ہے یا حیو یا تیم و فجر کی نماز کے بعد پانچ دسبیاں اور اس کے بعد گیارہ متاثور فلپ اور گیارہ متاثرے ناش پڑھ کر اپنے اپر اور اپنے بچوں بدم دم کریں انشاءاللہ یہ سکول بھی جائیں گے اور گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ جی اور اس کے بعد کسیہ بہن اللہ تعالیٰ آپ کی چار سالہ شہزادی کو صحت تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے آپ نے جو بھی علاج کروایا وہ بالکل اچھا ہے کرواتے رہیں لیکن روحانی علاج بھی اس کا بہت موثر رہے گا اگر آپ پسند کریں کیونکہ کا ہمارے شہر سے تعلق ہے है. آپ ہمارے شہر میں رہتی ہیں اگر ہو سکے تو اپنے شوہر کو میرے پاس بھیج دیں میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پینے, کے پینے کا پانی جو ہے خاص کر کے قصیدہ بردا شریف کا پانی وہ آپ کو بھیجوں گا اللہ کی رحمت سے آپ کی بیٹی کے پیٹ پہ جب پانی پہنچے گا تو ان کی آنتوں میں جو, جو بھی تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی شوہر گالیاں نہ دیں اور راہ راست پر آ جائیں آپ بھی گالیاں نہ دیں بچے بھی گالیاں نہ دیں اس کے لیے تین مرتبہ یا رقیب و یا رقیب یا رقیب یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اللہ تعالی رقیب ہے نگہبان ہے وہ ہماری نگہ بانی کرتا ہے ضرور ہماری نگہ بانی ہوگی اور ہمارے اندر جتنی رگ ہیں سب سب دور ہو جائیں ایک گے کالر کولیکم السلام جیسے جناب حا یہ مسئلہ ہے کہ میری کتے بھی میں بہت ساروں سے بیمار رہتا ہوں کوئی ایسے سر آتے ہیں آپ کو پس بوجھ آتا ہے جسم میں بھی تکلیف آتی ہے تو الحمد اللہ ہم نے بھی بہت کیے ہیں حاضر کیے ہیں ڈبی گرین کل کی بار کا میں بھی بہت بار بار حاضر ہوا ہے بہت تکلیف میری کام ہوئی ہے اور اس کے بعد میرے الاس کا مسئلہ ہے الاس کے لیے کہ بچی ہے اللہ بہت کریم آپ کو بالکل بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کے سعودی عرب سے کال کی نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صبرے کے بعد دکھی دنوں کا سہرہ کے ساتھ آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے اس پروگرام کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم, علیکم. علیکم. علیکم. باید باید. وعلیکم السلام <تصفح> ممبئی سے شناز بہن فرمائیے ہاں نش بھائی میری بہت خراب رہی تھی میرے پیٹ میں تین مہینے درد ہو رہا ہے بلڈ کا قدم بہت زیادہ ہے اور کو کی شکایت ہے اب اللہ کریم نہیں لگتا ہے اللہ کریم کوئی کام میں کیا کروں اللہ بہت اللہ بہت کریم شہناز بہن آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان ممبئی سے کال کیا الصاف بہت مختص وقت کیا بھائی آپ نے اولاد کی مزید تمک کی خواہش ظاہر کی ہے ریاض سے اور آپ کی طبیعت کے بارے میں بھی کہا بیوی بی کی طبیعت کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے پر رحمتوں کی بارش فرمائے مزید الابط فرمائے اللہ اللہ انی صبح من علم یہ بیس مرتبہ ہر نماز کے بعد اور اس کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ ربی و اطوب و اللہ ربی و اعتوب و یہ دو عمل ہر نماز کے بعد پڑھے 20 مرتبہ آیت کریمہ اور ستر مرتبہ اضار کریں ان اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے ان اللہ جی اور آخری کال کیا حوالے سے بہن تین سو ساٹھ مرتبہ یا مینو یا مینو یا مینو کہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اور آپ نے کہا کہ شوہر کے مسئلے بیان کیے بچے کے مسئلے بیان کیے دیگر مسائل بیان کیے ان کے لیے گھر میں کسی ایک شخص کی ذمہ داری لگائیں کہ بقیہ تمام مسائل کے حل کے لیے چالیس مرتبہ سور اخلاص کل اللہ حد پانچوں نمازوں کے بعد چالیس چالیس مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور آخر میں درخواست یہ ہے کہ اپنے گھر کے تمام مسائل کے لیے مجھے پاکستان سیلانی بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو خود کے ذریعے جواب دیتا ہوں آپ کو بھی انشاءاللہ جواب دوں گا اللہ کی رحمت سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء جی اس پروگرام کے ناظرین آخری کال اور آپ کے فیڈ بیکس کا مجھے انتظار رہے گا چیئرمین آن لائن ڈاٹ کام پہ اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی مناظر اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي واله المصطفى الله والنبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله يا ارحم الراحمين ارحم الرامن الراحمين الراحمين ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله تو یہ ہمارے پیارے آقاص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا صدیقین کا شہدہ صالحین کا واسطہ آج ماہ رمضان کی تین تاریخ تھی خاتون جنت خاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم تھا خاتون جنت کا واسطہ حسنین کریمین کا واسطہ واس اعظم کا واسطہ غریب نواز کا واسطہ داتا علی حجویری کا واسطہ اور اے اللہ تیرے تمام پیارے پیارے اولیا اور تیرے پیارے پیارے دوستوں کا واسطہ اور ہم جس تیرے جتنے بندے اور بندیا روئے زمین پر اس وقت تیری بار میں رمضان کی اس چوکی شب میں حاضر ہیں تیری رحمت چما چھم برس رہی ہے اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مالک ہم تیرے منگتے تیرے ساحل تیرے محتاج تیرے بھکاری پھر بار گا میں اپنے دکھوں کو اپنے غموں کو اپنی پریشانیوں کو پیش کرنے حاضر ہیں تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ باری تالا ہماری ہر پریشانی کو دور کر دے ہمارے ہر دکھ کو دور کر دے ہمارے ہر غم کو دور کر دے مولا بشش کا مہینہ ہے عشرۂ رحمت اپنی سہمتے لٹاتا ہوا رواں دوا ہے رحمت کے اشرے کا واسطہ ہماری ہمارے والدین ساری امت کی بخشش فرما دے آمین پروردگار عبادت کا مہینہ ہے ہم سب کو ہمارے بچوں کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے یہ اللہ غم خواری کا مہینہ ہے ہم سب کو حقوق و کا علم بردار بنا دے آمین ہماری ذات کو مسلمانوں کے لیے سرا پر رحمت بنا دے آمین ہمیں قدم قدم پر لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھنے والا بنا آمین اس رسک والے مہینے میں تیری رحمت سے رسک کی کسرت ہو جاتی ہے مولا تو اپنے خزانے سے رسک اور بڑا دیتا ہے اپنے کرم سے پروردگار ہمیں حلال روزیوں میں اضافہ کر دے وہ بھی تیرے بندے جو روٹی روٹی کے محتاج ہیں جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں اے الہ امیر ان کو ہم کو دنیا جہان کے ہر بے روزگار کو ہر کوشش کرنے والے کو حلال روزی عطا کر دے اے پرور عالم تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں جو غموں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے غم دور ہو جائیں جو دکھوں کے مارے ہیں ان کے دکھ دور ہو جائیں جو سارا دن رنجیدہ رہتے ہیں ان کے رنج دور ہو جائیں مولا ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے ہماری آج کچھ سے ہے ہماری امیدیں کچھ سے بنی ہوئی ہیں مولا ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے آمین یا اللہ جو گم شدہ ہیں ان کو خیریت سے گھر پہنچا دے آمین جو بے اولاد ہیں انہیں زندگی والی اولاد دے دے آمین اور جو دن رات کی بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں جو دن رات بیماریوں میں تکلیف اور کرا رہ رہے ہیں مولا ان سب کو صحت عطا کر دے سرمردگار عالم جن کی اولاد نافرمان فرمان ہے دنیا کے جس خطے میں رہتے ہیں مولا ان کی اولاد کی اصلاح پر ماضی پروردگاہ جو بچیاں رشتوں کے لائق ہیں ان کے اپنے کرم والے مہینے کے وسیلے سے اچھے رشتے ہو جائیں آمین سب مسلمانوں کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں آمین جو اس مہینے میں اپنے گھر سے دور ہیں انہیں اپنے گھروں تک پہنچا دے جو اپنے بچوں کے قریب آنا چاہتے ہیں ان کو قربت نصیب کر دے جہاں میاں بیوی بی میں اختلافات اور جنگ کا دور ہے مولا یہ جنگ اور خلافات ختم ہو جائیں اس مقدس مہینے کے وسیلے سے ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے شہر کراچی پر خصوصی رحمت بارش کر دے عالم اسلام کے مسلمانوں کو شیر و شکر کر دے اور مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مددگار بنا دے ہم سب کی اور پورے عالم میں ہمارے ساتھ دعا کرنے والے جتنے تیرے بندی اور بندیاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شامل ہیں ان کی اور مشرق مغرب شمال جنوب میں آباد تیری ایک ایک بندے مومن کی مولا ہر پریشانی کو دور کر دے ہم سب کی اور ساری دنیا کے تمام مست...